بسم اللہ الرحمن رشی قل ان تو تحبون اللہ فتب اللہ ہو فرکم دنو بکم اللہ فور الرحی ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والے ہی والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے شرح السنة تأریف امام اہل السنة والجماعت في عصر ابي محمد الحسن نعری من خلقه بربہ الحمد للہ اللہ حدثنا اسلام ومن علینا به واخرجنا فی خیر امت أعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام أشهد أن محمد, محمد رسول الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وقفا وسلام اعوذ مصطفیٰ من الشی فاندیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و هذا شوراطی مستقیم فاتبعوه ولا تب تتقون یہ صورت انعام کی آیت نمبر ایک سو ترپن ہے جو پڑھی ہے میں نے اس سے پہلے بات چل رہی تھی حدیث ارباد بن ساریہ پر ارباد بن ساریہ جو مشہور صحابی ہیں ان کی حدیث چل رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ شام نے ایک دن نماز ادا کرائی اور نماز ادا کرانے کے بعد فاق بالا علینا نبی رحص صاحب شام لوگوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا متوجہ ہوئے اور اس موقع پر آپ نے بڑا زبردست خطبہ دیا اس قدر آپ نے فصیح بلیغ جامع اور دل دہلا دینے والا آپ نے خطاب کیا جس سے صحابہ کہتے ہیں غورف اتمین العیون وزیر اتمین القلوب ہم میں سے ہر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے و چیرت اور ہم میں سے ہر آدمی کا دل جو ہے وہ تہل گیا ہم لوگوں نے کہا جا رسول اللہ کان نہا مو ادت و <مُعَدِّحِن> آپ نے تو آج ایسا خطبہ دیا معلوم پڑ ہے کہ کوئی الوداعی ہے الوداعی وسیعت جو ہوتی ہے آدمی جلدی جلدی میں اے سامنے والے کو الوداع کرتے ہوئے ہر ایسی چیز بتا دیتا ہے جو اس کے فائدے کی ہوتی ہے اور ہر ایسی چیز سے روکتا ہے جو اس کو نقصان پہنچانے تھی تو معلوم پڑھا ہے کہ آپ نے یہ الوداعی خطاب آپ نے کر دیا فما طاہد و علینہ تو آپ ہمیں کچھ بتا کر کے جائیں کچھ ہم سے عہد کر لے لیں آ نے فرمایا اوسی کم ہم تم تمام لوگوں کو وسیعت کرتے ہیں تکو اللہ کی بڑی اہم چیز کی وسیعت کی اس کے بعد وہ سم اور ہم وسیعت کرتے ہیں سمع اور تعداد کی تمہارے بڑے جو ہوں ذمہ دار تمہارا حاکم امیر تمہارے بڑے تمہارے علماء تمہارے سرپرست جو کہیں اس کو سننا اور اس کو بجا لانا بشرط کی ناجائز حرام چیز کا حکم نہ دیں کیوں لا پاکلی مخلوق ان فی معصیت الخالق کسی بھی مخلوق کی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جس کے ماننے میں اللہ تعالی کی نافرمانی ہو تو جب تک نافمانی کی بات نہ کریں تب تک ان کی بات سننا اور مارنا و ان تا اب مارا یا وم میرا اب یہاں تک کہ نقتا کانکتا حفشی غلام بھی تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے تو اس کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر کے ٹھکرا دینا بلکہ اس کی بھی بات کو ماننا کیونکہ تمہارا وہ امیر اور خلیفہ ہے فن نہ آپ فرماتے میں اس لیے تم کو تاکید کر دے رہا ہوں کہ ہمیشہ سننا باتوں کو قبول کرنا سم اوتاد کا فتنہ فساد نہیں کرنا سم کا مظاہرہ کرنا کیوں ف نہ ہو فا جو ہے سبب کے لیے اللہ اس کو کیا کہتے ہیں علت علت کہتے ہیں کسی چیز کی جو وجہ ہوتی ہے اے, کسی چیز کے اندر جو سبب ہوتا ہے اس کو کیا جا کہا جاتا ہے اللہ تو اس کے لیے لفظ فا بھی آتا ہے فن نہ ہو کیوںکہ کی? انہ, فہ نہ ہو ترجمہ کیا کریں گے کیوںکہ کی? یعنی نبی رہتا سم اوتاد کا حکم کیوں دے رہے ہیں آپ جماعت کے ساتھ قوم کے ساتھ حاکم کے ساتھ مل کر کے رہنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں اپنے بڑوں کی بات سننے کی تاکید کیوں دے رہے ہیں کر رہے ہیں آنے میں کیوں کی میں مَن یا منکم ہمارے بات تم میں جو لوگ زندہ رہیں گے فاسا یورا اختلا فن کثیر وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں دیکھیں ایک تو اخلافا نے دوسرے اس کے ساتھ کثیرہ کا کا مطلب دیکھو نبی بھی ارے ساس کتنے اچھے انداز میں امت کو سمجھا کے گئے آج ہر آدمی کہتے کس کی بات سنیں وہ کہتے ہیں ہم خلیفہ ہیں اور یہ کہتا ہے وہ خلیفہ نہیں ڈاک ہوئے وہ کس کی بات سنیں سارا معاملہ یہی نہیں کتنی اچھی نصیحت اللہ کے سننے کی فاسا یار کیونکہ میرے بعد تم میں جو لوگ زندہ رہیں گے فاسا یورا اختلافن کثیرا وہ بہت سارے اختلاف دیکھیں اب یہاں ایک چیز یاد یہ اختلاف کہاں ہوگا یہ کہ امت میں ہوگا اور امت سے مراد یہاں امت دعوت ہے یہ نقطہ یاد رکھنا امت اجابت یعنی جو لوگ مسلمان ہو گئے مسلمانوں میں یہ بہت سارے اختلاف ہوں گے ایسا نہیں کہ ہاں یہودی عیسائی مشین کا اختلاف تو اور تمہارا نہیں تمہارے خود اپنے کلمہ پڑھنے والے جو ہوں گے ان میں بہت سارا اختلاف ہوگا کیوں پورا آپ غور کریں شروع سے جو بات چلی آ رہی وہ کیا صحابہ سے آپ نے اپنے او مسلمان امتیوں کا آپ نے خطاب کیا ارے کم اتقال اتقوا کا حکم کافروں کو تو نہیں دیا جائے گا ان کو تو پہلے کیا کہا جائے گا نہیں پھر مین کم کیا تمہارے اندر فسا یار تمہارے جو اندر ہیں تم لوگ تم میں جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلافات کی شکار ہو جائے اس کا مطلب اختلاف یہاں مسلمان فرقوں میں ہے م? مسلمان فرقوں میں ہے اب اللہ رسول نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کیونکہ اختلاف ہوگا تو لڑتے رہنا یا ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر امر کرتے رہنا نہیں یہ بھی اللہ رسول نے سے نہیں چھوڑا بلکہ آپ نے یہ بھی راستہ بتا دیا واضح کر دیا جب امت میں تمہارے اندر بہت سارے اختلافات پیدا ہو جائیں تو تمہیں کیا کرنا ہے کیا کسی جس کو پسند کرو اس کے ساتھ ہو جانا ہے کس کے ساتھ تمہیں رہنا ہے تمہیں یہ سوچنا ہے فسا اختلاف اب تمہیں دیکھو اللہ اختراف تو ہوا حق باطل ہر قسم کے اختلاف ہوئے لیکن اب سوال یہ کہ تم کو کیا کرنا ہے تم کو کیا کرنا ہے اللہ نے فرمایا فالئی کمب سنتی وسنت الخلفائے راشدین المحادی تم فرقوں میں نہیں بٹنا بلکہ تم میرا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے سنت کو پکڑا یہی سے ایک چیز سامنے رہے تاکہ بات واضح ہو آج مسلمان اتنے فرقوں میں بٹ گئے اب تین قسم کے لوگ ہیں ایک تو یہ ہے جو کہتا ہے بھائی یہی حق ہے اور یہی باطل یہ حق ہے باقی سب کیا ہے باطل نہیں سمجھ گیا کیوں اگر سارے اختلافات سے جتنے فرقے بنے جتنے گروہ اگر اگر سب حق پر ہوتے تو اللہ کے رسول کو یہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی نہیں اس وقت اختلاف میں تم کس کو پکڑنا میری سنت کو ہمارے خلفا کے اس کا مطلب ہے کہ آزاد نہیں ایک گروہ تو اس حدیث کے مطابق نہیں سے سنت کے مطابق یہ حق ہے باقی سب بات دوسرا گروہ وہ کفر و شرک پر رٹا ہوا وہ جتنے حق پر ہوتے ہیں او کسو کافر اور ہندو پر فتو آبادی نے اس سارا فتوا ان کا کس پر ہوتا ہے حق پر اور یہ بدات کہاں سے شروع ہوئی تقویر کی مونا فضل حق آبادی جب شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے حج پر اٹھارہ سو اکیس عیسوی میں حج میں جانے کے پہلے پہلے حج کا ارادہ کیے تو حج میں جانے کے پہلے پہلے سب سے علماء سے اپنے خاندان اور دلّی کے بہت سارے علما کو اکٹھا کر کے تخویت الامان کتاب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا سب کے سامنے رکھا اور کہا یہ میں نے پر کتاب لکھی ہے اور یہ شرک کی مضمت پر ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب حج میں جا رہے ہیں اور حج سے آنے کے بعد فوراً اب سیخوں سے جہاد کرنے کا ارادہ ہے چونکہ پورے پنجاب کے مسلمانوں پر سکھوں نے بہت ہی ظلم کر رکھا ہے اب ہمیں یہ کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے اس کتاب کو لوگوں کے ہاتھوں پہنچا دے لوگوں میں عام کر دیا جائے اگر آپ لوگ پسند کریں تو ٹھیک ہے ورنہ یہ آگ جلاتے ہیں اور آگ جلا کر اس کتاب کو اس میں ڈال کے جلا دیتے ہیں پھر ایک بات اور بتا دیں ہم شاہ اسماعیل شہید احمد اللہ نے کہا اس کتاب میں باتیں کہیں بہت سخت آ گئی ہیں یعنی ہماری ہمارا قلم ہمارا ہماری زبان قلم جو کیا ہے بہت ہی سخت ہو گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے یعنی بہت سخت جملے ہیں شرک اور کفر والوں کے معاملے میں ہمیں بھی احساس ہے کہ جملے بہت ہی سخت ہیں لیکن شاہ صاحب نے کہا اس کی وجہ یہ ہے شاہ اسماعی خود نے کہا اس کی وجہ ہے کیا ہے اتنے سخت جملے کیوں آ گئے اتنے سخت کلام کیوں میں نے لکھا کہا اس کی وجہ ہے کہ جتنا مرض بڑا ہوتا ہے دوا بھی اتنی پاور فل وہی ٹھیک ہے نا جب کیا کہتے ہو ابھی تو پیناڈول آئی... کیا اور آئیڈول آئی ڈول ڈول کسی کے پاس سرمی درد آئیے جب ان ٹیبلٹوں سے آخر میں کیا وہ کیا دیتے بالکل آخری کیا نام ہے ٹیبلٹ کا اینٹی تو شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی سخت ہے کا نام ہم سخت لکھا ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد جتنا سخت ہوتا ہے دوا بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے یہ علاج اور دبا لوگوں نے اس پر غور فکر کیا گور فکر کرنے کے بعد فورن اکثر لوگ خوش ہوئے اس میں اکثر لوگوں نے کہا نہیں ایک لو حرف کی تبدیلی نہیں جیسے ایسے ہی شائع ہونی چاہیے اب یہ ہوا کہ بھائی اختلاف تو ہوگا اختلاف کا در تو ہے کیوں اتنی دھماکہ خیز کتاب تقویت المان اس بگڑے ہوئے کفر و شرک کے معاشرے میں آج تک ان کو کسی نے ٹوکا نہیں اور اتنی سخت بات اور ایسی تحریریں آ جائیں گے تو لوگوں کا لوگ اختلاف تو کریں گے وہ جھگڑے بھی خوب ہوں گے لیکن شاہ صاحب نے کہا لڑ بھیڑ کر کے ٹھنڈے ہو جائیں گے بعد میں لڑیں گے لیکن کچھ لوگ تو قبول کریں گے نا پھر لڑ بھڑ کر کے ٹھنڈے ہو گئے حق تو وادے ہو جائے گا لوگوں نے تائید کی اور یہ کتاب چھاپ دی گئی اس کتاب کے چپتے ہی او کا کڑکا تھیا سوتہادی کی زمین جس نے ساری ہلا دی یہاں ارب نہیں تو بلکہ ہند کی زمین جس نے ساری ہندوستان کی پورا زلزلہ آ گیا اس موقع پر سب سے پہلے چڑھ کر کے مخالفت پر جو ہوئے مونا فضل حد خیر خیراباد خیرآبادی یہ بر شغیر کا پہلا انسان ہے جس نے تقویت ایمان کے خلاف کتاب لکھی اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو کافر ہونے کا فتوا دیا یہاں سے تخفیر کا سلسلہ شروع ہوا ورنہ اس سے پہلے مسلمان اپنا کام کرتے تھے اس میں کوئی تقویر کا سلسلہ نہیں تھا شاہ اسماعیل شہید نے ادرائے اصلاح کتاب لکھی لیکن یہ نہیں کہا کہ تم مشرق ہو نہیں یہ بتایا کہ ہاں یہ شرک ہے یہ کافر ہے لوگوں یہ شرک ہے تم ایسا کیوں کرتے ہو کفار مکہ کیسے کرتے تو ان کے بارے میں یہ آیت نہ سب کچھ کیا لیکن انہوں نے کیا کیا کفر کا فتوا لگایا اور مشرق کافر قرار دیا یہاں تک کہ آخر میں کہا جو لوگ ان کو کافر نہ سمجھے ان کو بھی کافر بڑا مناظرہ ہوا تحریر ہوئی آ, الزامات لگائے گئے الحمدہ انہوں نے جتنی کتابیں لکھی فضل حق صاحب نے ادھر سے پورا جواب دیا جاتا رہا اور پر غالب رہا آ, آ, آ, لیکن انگریزوں نے جب حد کڑی لگائی اور کالا پانی اتارنے کی باری آئی تب انہوں نے کہا کہ یہ کاش کی ہم مل اسماعیل کے متعلق ایسی باتیں نہ کی ہوتے وہی صدا شاید ہم کو ملے اللہ کرے اس گناہ کا یہ کفارا بن جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ مرنے کے پہلے پہلے انہوں نے اس بات کا احساس کیا لیکن اس کے بعد ان کے بیٹے ان کے بیٹے کے بعد بدائوں کے علماء عبد القادر عبد الفلاں عبد اور آخر میں بریلی پہنچی احمد رضا خان صاحب اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ ایک نیا گروپ علاحدی اختیار کیا جس کا کوئی کام نہیں بقور شم اور الحدیث مونا اسماعیل صاحب گزرانے والا رحمت اللہ نے کفرساد فیکٹریاں قائم کر دیا اس نے وہ کہتے ہیں سب کیا کف رساد فیکٹریاں کا زور ہوا ورنہ ایسی بات ہے کہ الحمد بات ایک ارد کر رہا تھا کہ یہ تقفیر کا سلسلہ ایک گروہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے لا الا ہا ادائے ولا الا باغ ماں خوش رہے راضی رہے سیاد بھی انہوں نے کہا بھائی ارے کلمہ پڑھنے ان کے بارے میں کیا ضرورت ہے ان پر تنقید کرنے کی ان کی اصلاح کرنے کی ارے کم سے کم کلمہ تو پڑھتے ہیں یعنی وہ ان کو غلط کہنے کے بجائے ان کو برا کہہ رہے ہیں جو امت کی ہدایت چاہتے ہیں سوال ہے کہ ان تمام لوگوں کو دوستو اس حدیث پر منہج کی بات آ رہی ہے غور کرنا چاہیے کہ منہج کیا کہتا ہے منہج کیا کہتا ہے مرحج صنف اور منہج صرف کوئی اختراعی نہیں ہے نہ پاکستان سے نکلا نہ ہندوستان سے نکلا نہ دلی سے نکلا لاہور اور نہ کیا کہتے ہیں کہیں اور سے نکلا یہ وہی صحابہ کا صحابہ کو اللہ کر رسول نے جو مراج دیا تھا آخر وہ منہج کیا کہتا ہے کہ یہی ہم کہیں کہ ہاں کیا نہیں ہے بھائی ان کو نہیں بہت سارے کام کرنا ہے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک جگہ اسی بات بھی نہیں بھائی توحید پر تکری نہیں ہو چونکہ توحید سے امت میں اختلاف ہوتا ہے اس لیے توحید نہیں بیان کرنی چاہیے اب آپ سوچیں جب ولہ توحید چاہیے تھی چیز بھی اب ہمارے منحص سے نکل جائے صرف اس بنا پر کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں توحید ان کے خلاف پڑے گی تو وہ غصہ ہو جائیں گے وہ جھگڑیں گے تو اب اس کے بعد اور کیا اور باقی رہ جاتا ہے سمجھ گئے نا تو رب العالمین نے نبی علیہ سراب شام کے ذریعے بات واضح کروایا کہ منہاج نہیں وہ یاسمین کم فسا یورا اختلافن تم میں جو لوگ زندہ رہیں گے بہت سارے اختلافات دیکھیں گے تو تمہیں کیا کرنا ہے نجات کا راستہ ایک ہدایت کا راستہ ایک, کا راستہ ایک ہوگا کیا فالئی کمب سنتی و سنت الخرفا تو تم کو چاہیے کہ نہ میری سنت اور ہمارے صحابہ کی سنت ہمارے طریقہ اور ہمارے صحابہ کے طریقے کو خوب مضبوطی سے تھام لینا تمسکو اس کو خوب مضبوطی سے پکڑنا عزو علیحا بن اور اپنی دانتوں سے اس کو دبا لینا اتنی طاقت کے ساتھ کس کو دبانا میرا طریقہ میری سنت اور ہمارے خلفائے راشدین کی سنت کیوں انہیں دونوں طریقوں کو چھوڑ دو گے تو ہٹک جاؤ گے اور انہیں دونوں طریقوں کو جو چھوڑتے ہیں وہی فرقے بنتے ہیں اور وہی جو ہے الگ الگ راستے اختیار کرتے ہیں تو نجات کا ہدایت کا شروع ایک ہی راستہ کیا ہوگا فال کمب سنتی و سنت الخلفاشدین المحدید ابزو علیحا بن نوازد خوب مضبوطی سے دانتوں کے ساتھ اس کو تباہ لینا پھر چوتھی چیز حجی میں کیا آئی یہ بات تو سمجھ گئے نا کہ اختلاف کے وقت یہ بھی حق وہ بھی حق ارے بھائی وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں کچھ نہ کہو نا جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ تو بالکل نہیں جو پڑھتے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے جو کچھ نہیں ہے ان کو تو چھوڑو وزت کے رفائی نزدیک ارے مومنوں کو سمجھاؤ کم سے کم جو مومن ہے وہ تو سدھر جائے ان کے بات تو سمجھاؤ ان کو فائدہ تو آگے نمبر چار اس حدیث میں واقع محدل دوستو منہج واضح کرنے کے لیے حدیث بڑی اہم ہے بات سمجھ آ گئی نا بتا فالح کم بے تک ولہ ہی وسمے و تا وسمے و تا نمبر تین میں یا عشمین کم فسا یا آج جیسے تم لوگ ہو ایک ہی راستے پر یہ راستہ میرے جانے کے بعد بہت دن تک باقی نہیں رہے گا اس میں راستے الگ ہوتے جائیں گے اختلاف پڑتا جائے گا فسا یا را تمہارا کام اس موقع پہ کیا ہونا چاہیے فالح کم ہر قسم کے اختلاف سے کنارہ کشی اختیار کرنا کسی گروہ میں شامل نہ ہونا بلکہ تم مضبوطی سے تم لوگ مضبوطی سے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت اور طریقوں کو مضبوطی سے تھام لینا اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ ایک بڑی اہم بات نقل کرتے ہوئے جو سننے کے لائق ہے یاد رکھیے گا اس کو کہتے ہیں شاہ صاحب اپنی مشہور کتاب غالباً الفوز القبیر میں کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے کوئی بھی مسئلہ آ جائے کوئی حادثہ تو سب سے پہلے اس کو قرآن پر پیش کرو قرآن میں اگر موجود ہے حکم اس کی حلت اور حرمت اس کا حل قرآن میں موجود ہے تو بس مزہ ختم اب کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ قرآن میں موجود ہو تو اللہ رسول اس کی مخالفت کی ہوگی نہیں اگر قرآن میں نہیں مل رہا ہے آؤ حدیث میں دیکھو حدیث میں ڈھونڈو اگر حدیث میں مل گیا تو آمننا اور صدقنا اگر کوئی ایسا حادثہ کوئی ایسا مسئلہ تمہارے سامنے یا ایسا کوئی اختلافی مسئلہ حادثہ تمہارے سامنے آ گیا ہے جو قرآن میں بھی نہیں ملتا اور حدیث میں نہیں تو اصحاب رسول کو دیکھو کس کو دیکھو اصحاب رسول کو اگر اصحاب رسول نے اس کو کیا ہے تو کرو اس کو نہیں کیا ہے تو چھوڑ دو اگر یاد رکھ لو کوئی ایسی چیز تمہارے سامنے آئی دین کی جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ میں ہے تو بدات ہوگی خبردار اس چیز کو اپنانا کیوں؟ اس صحابہ یہ مقام اور مرتبہ فالح کم بھی سنتی و سنت الخلفا راشدین البہادین ابدو علیحا بن نواز و ہو گیا بات ہو گئی نمبر چار و عیا کم اور تم اپنے آپ کو بچانا کس سے بچانا محدثاتے محدث محدثات امور محدث کس کو کہتے ہیں بدات کو احدس یحدث و سے محدس جو ہے مفرول کا اس میں مفعول محدث اور محدث محدث ایجاد کرنے والا اور محدث وہ بدا جو آپ نے ایجاد اور یہ بہترین چیز ہے اللہ خبردار ای و محدثات الامور ایاک یہ معلوم ہے کس کے لیے آتا ہے آ دیکھا کس کے لیے ایاک ایاک کس کے لیے آتا معلوم ہے ماشاء اللہ یہ چلے جا رہے ہیں ہمارے بھائی چلے جا رہے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں کہ گاڑی ادھر سے آ رہی ہے اسپیڈ میں گاڑی بالکل قریب پہنچ گئی ہے اب اگر کہیں ہمارے بھائی صاحب ذرا جلدی سے روڈ کراس کر لیں گاڑی بڑی اسپیڈ سے آ رہی ہے اتنے میں تو ختم ہی کر دے گی اب ایسے خطرے میں کہاں ب... بچو بچو بھاگو, بھاگو بھاگو بھاگو بھاگو یا کیا کہیں گے گاڑی گاڑی گاڑی گاڑی اب پورا جملہ کعات کے, کے ساتھ کہیں گے تجویز کے ساتھ اتنے میں تو سب ختم ہو جائے گا اب وہاں آدمی کی جان بچانی ہے آدمی کے ہاتھ پیر بچانا ہے ایک نہایت خطرناک چیز سے آدمی کو محفوظ رکھنا ہے اس لیے اب اتنا لمبا پورا جملہ نہیں وہاں کیا کہا جاتا عربی میں اجیاک اور اسی کو اردو میں کیا کہتے ہیں بچو بچو بھاگو بھاگو یا کبھی کیا کہتے ہیں جو چیز خطرہ بن رہی ہے اس چیز کا نام لیتے ہیں گاڑی گاڑی صاف صاف صاف مقصد یہ ہے کہ جلدی بچاؤ یہی جی کہتے ہو نا یہ نہایت خطرناک ہلاک کر دینے والی کے سے بچانے کے لیے جو جملہ استعمال کے کیا ہے تو کیا ہے ای یا کا یا ایکم اللہ کے نبی نے جو جملہ ایم وہ ای محتساتی الامور آپ نے ایک اشارہ تو یہ کر دیا کہ یہ جتنے اختلافات ہوں گے ان میں دیکھنا یہ سارے اختلاف اچھا یہ سیاسی اختلاف مراد نہیں ہے کیا نہیں مراد ہے سیاسی اختلاف کیوں مثال کے طور پر سیاسی اختلاف سب سے پہلا سیاسی اختلاف حضرت عائشہ اور حضرت علی میں نا لیکن کیا دونوں کو فرقی الگ, الگ الگ ہوئے کوئی عائشہ کو اپنا امام بنا کے نہ ہوا اور نہ سب ایک ہی منہج پڑھے سیاست میں سمجھ کی وجہ سے اختلاف ہو گیا پھر اس کے بعد بڑا اختلاف جو ہوا امیر علی علیم نبی طالب اور امیر معاویہ وہاں بھی دیکھ لو کوئی مذہبی اختلاف نہیں نہ عقیدے میں کوئی اختلاف نہ منہج میں کوئی اختلاف نہ روزے نماز میں کوئی اختلاف اسی لیے نہ کوئی علوی بنا نہ کوئی معاوی بنا سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اسی لیے اختلاف سے مراد یہاں کیا ہے مذہبی اختلافہ یا کنو محدسا الامور امور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیے پہلے دو کرو کیا بات فرمایا آپ نے میری اور میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا پھر کیا فرم محدثات سے بچنا کیا مطلب ہے یعنی جتنے فرقے قائم ہوتے ہیں سب کی بنیاد کسی نہ کسی ودا پر ہوتی ہے کوئی فرقہ ایسا نہیں جب بھی کوئی فرقہ آئے گا دو چیزوں کے بنا فرم نمبر ایک یاد رکھ نمبر ایک سنت یا مرحج چھوڑنے کے بنا مرحج چھوڑنے کے بنا نمبر دو ہمیشہ جو کوئی فرقہ بنے گا وہ جو بنیاد بنائے گا کوئی نہ کوئی بداعت ہوگی امیر معاویہ اور حضرت علی کا اختلاف دیکھو نہ کوئی موتلی بنا نہ کوئی رافتی بنا مرہج سیاسی اختلاف ہوا لیکن منہج کو نہیں چھوڑا گیا حضرت عائشہ اور علی کے اخترت اللہ تعالہ نما کے اختراع میں دیکھو لیکن سیاست اپنی جگہ پر جہاں لوگوں نے ایمان بالقدر کو چھوڑا تو پھر کہ قدریا پیدا ہو گیا نئی بدا سنت چھوڑا اور نئی بدات ایجاد کی کوئی نیا فکرا فکر, آ فکر نئے نظریہ ہوگا جس کی بنا پر اختلاف شروع ہو جاتا ہے اسی لیے آپ نے فرم فرمایا الامور محدساتل امور فل مہود چونکہ ہر مہدس کیا ہوگی وہ ودا ہوگی ہر مہدس کوئی مہدس ایسی نہیں مہدس سے مراد نئی چیز حدیث حدیث حدیث و آحدن بولتے ہیں نا تو ہر بدات جو ہے وہ ہر نئی چیز جو ہوگی دین میں جو ایجاد کی جائے گی ہو, وہ کیا ہوگی وہ بدات ہوگی چلو یہاں تک تو اشتہق ہے لوگوں کا کہ ہر نئی چیز کیا ہوگی لیکن اب پھر ایک طرح ہوگا نہیں اللہ رسول بالکل حدیث میں صحیح فرمایا بدا ہوگی لیکن بداتیں ہنسنا ہوگی بدات تو ہے ہم بھی مانتے ہیں لیکن اب وہاں دو کیا ایک بدا تیئ جہاں جہنم میں لے جانے والی گمراہی کی بات آئی وہاں فوراً حدیث میں دو نہر جاری کر دی گئی ایک بدا تسنا کی اور بداطے صحیحہ آگے تو یاد رکھیں کوئی بدات جو ہوتی ہے کبھی ہنسنا نہیں ہو سکتی ہر بداعت جو ہے کیا ہے بداتیں گلالا ہے بداطے صحیحہ ہاں بعد اسلاف کے ہاں لفظ بداعت جو ہے وہ اچھے یا محمودہ یا حسنہ کے نام سے مشہور ہوئی لیکن وہاں بداعت سے مراد طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کا رائج ہونا ہوتا ہے دین میں نئی چیز جو ایجاد کی گئی ہوگی اس کو کبھی بدات حسنہ نہیں کہا جاتا کیوں میرے بھائی چونکہ ہمارے منحض سے بڑا تعلق ہے بدات ہنسنا بھی صحیح ہے کمانا پہلے سمجھو بدات کہتے ہیں ایسی انوکھی چیز جو بغیر کسی ایگزامپل کیا کہتے کیا سیمپل کی ایگزامپل کیا ہاں مثال مثال تو ہم کو انگلش بتا ہاں ایگزامپل کوئی ایسی چیز انوکھی نکالو جس کی کوئی مثال پہلے دیکھتی مثال ماں کن تو بد آم رسول کہاں کے آئے تھے سروتے بولو اچھا کل دیکھ کر کے آنا ماں کن تو بد آم مینل رسول نہیں کا دیکھو کیا ہے کفار مکہ نے رہا سوچو یہ بدا کیا بدا یہی نقطہ سمجھو یہ بڑی اہم چیز ہے کیوں آج منہج جو گول مول ہو گیا اس حدیث میں جو آیا تھا وہ ای و محدثات الامور فیل نہ کل نہ مہودہ تم بدا و ہر جگہ تو ساتھ آتے رہے جہاں آ گیا کلو مہود ستیم بدا اس کے بعد وہ کلو بدا تیل وہاں منہاج ہونے نے چھوڑ دیا وہاں سے ایک نئی راہ نکل گئی کیا ہے ہنسنا سب سے پہلے بداعت کمانا سمجھوتا کہ ہم جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ بات سمجھ میں آئے بدا ہم نے کیا بتایا بدات عربی زبان میں کہتے ہیں وہ انوکھی چیز ایسی انوکھی چیز آپ تیار کریں جس کی کوئی مثال پہلے نہ رہی اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے موبائل ہے بہرحال آج سے سو سال پہلے کیا پچاس سال پہلے بھی تو نہیں تھا یہ ہاں ٹھیک ہے نا اب کسی نے ایجاد کیا ہوگا تو ایسا بھی نہیں کہا کیسروں کیسرا کے یا کسی راجا مہاراجا کے محل میں کوئی ٹیلی فون رہا ہوگا لایا کھول کر کے دیکھا اور تیار کرنا شروع کر دیا یہ تو بالکل جھوٹ بات کیوں اس نے کبھی سب سے پہلے جس نے موبائل ایجاد کیا اس نے اپنے عقل سے اپنے دماغ سے یہی ہوا نا اس کے سامنے کوئی مثال موجود نہیں تھی کہ دیکھ کر کے تیار کرے تو جس نے سب سے پہلے بیانایا یہ ای انوکھی چیز اسی کو کہا, کہا جائے گا ودا اب اس کے بعد ماشاءاللہ اللہ نقل کرنے لگے تو, تو اب میڈ ان جاپان کے بجائے میڈ ان چائنا میڈ انڈیا میڈ ان, ان کیا تائیوان پتہ نہیں کرتے کرتے یہاں تک کہ بچوں کے نقلی کھلونے بھی موبائل کے شکل میں لیکن کمال کیا ہے بدات کس کو کہیں گے جس نے سب سے پہلے یاد کیا قرآن پاک میں بدی اس سماوا اللہ نے سات زمین اور سات آسمان بنایا لفظ بدعا بدی کیوں اللہ تعالی کو کسی نقشہ بنا کر کے نہیں دیا تھا اور نہ کوئی فرشتہ کہیں اور گیا تھا کہ دیکھ کر کے اللہ میں نے فلا جگہ آسمان دیکھا ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے انوکھی چیز اپنے علم و قدرت سے بنا بنایا اس لیے کیا کہا گیا بدی اس اللہ اللہ بدی اس سماوا اگلی بات سمجھیں ما کن کا میں آیت بتا رہا تھا عرب کے لوگوں نے نبی علی شام کے رسالت اور نبوت کا انکار کیا اور مکے والوں نے کیا کہا اب اشر یہ دور ہمارے جیسا بشر کہیں رسول ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے جیسا بشر انسان کو اللہ نبی کیسے بنائے گا اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہیے کہ ہمارا نبی بننا کوئی بگا نہیں ہے نئی چیز کیا انوکھی آنو کی آنو کی چیز آ? آخر آدم سے لے کر کے ہم سے پہلے تک جتنے نبی آئے سب شریعت تھے تو میں کیسے ہو جاؤں گا بدات اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی مثال پہلے سے موجود نہ بات سمجھے یہ تو لوگ بھی مانا ہے شرعی مانا بدات کہتے ہیں حد شریعت کے اصطلاح میں دین کے نام پر ایسی چیز چل... یاد رکھنا کس کے نام پر دین کے نام پر کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا جس کی نزیر اور مثال کتاب سنت میں نہ ہو ابھی بات سمجھ میں ایسی دین کے نام پر یہیں سے وہ ہجت بادی ختم ہو گئی جو کہتے چہر نئی چیز بدات ہے چشمہ بھی تو بیدارت بیدارت ہے اس وقت چشمہ بھی نہیں تھا جوتے بھی نہیں تھے مسجد کے اندر یہ لائٹیں بھی نہیں تھیں تو سوال یہ ہے یاد رکھنا ہم نے ایک جمرہ استعمال کرا کیا بدات کہتے ہیں دین کے نام پر دین میں جو اجر و ثواب کی غرض سے کوئی ایسی چیز ایجاد کی جائے جس کی مثال کتاب و سنت میں نہ ہو اس عمل کو بدات کہتے ہیں رہی بات دنیا داری کی اس کا تعلق میڈیکل سے ہے اس کے لیے اس کو کہتے بھی ہے کیا کہتے ہیں آ, عربی میں کہتے ہیں نوارا طبی ڈاکٹر کا دیا ہوا یہ بھی قسم کا علاج ہے اس کا تعلق دین سے نہیں ہے کہ لگا کے نماز پڑھیں گے تو پچاس ہزار کا سواب اور اگر نکال کے ہیں تو پچیس کا نہیں اس کا تعلق اس سے نہیں ہے اس کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں لائٹ کا تعلق دین سے نہیں ہے ارے بھائی چاہے اللہ کے رسول کے زمانے میں عید میلاد نہیں تھی یہ نہیں تو ٹھیک ہے تو اللہ رسول کے زمانے میں ہوائی جہاز بھی تو نہیں تھا آپ لوگ ہوائی جہاز کوئی استعمال کرتے دیکھا یہی حجت وادی بڑا شیطان چھوٹے شیطانوں کو سکھاتا ہے بڑا شیطان جو ہوتا ہے سمجھ گئے نا ڈھائی کلو والا ہاں یہی سکھلاتا تھا سوچو کہاں سے اس شیطان کو معلوم ہے کہ میرا کیا ہوتی ہے شیطان کو معلوم ہے بڑے شیطان کو لیکن سوچتا ہے یہ نہیں دیں گے تو فلا فلا مہینے میں جو ہماری آمدنی ہوتی ہے آمدنی ہماری بند ہو جائے گی دیکھو مدین طیبہ سے نبی علم صحابے کرا بھیجت کر کے جب آئے اور مدین طیبہ نبی رحت آسام بھی آئے صحابہ پہلے آئے نبی رحت آسام بعد میں آئے تو نبی علیہ اشلام نے دیکھا کہ مدین طیبہ میں کھجور کے باغات والے لوگ جو ہیں وہ تعبر نخل کرتے ہیں تعبیر نخل معلوم ہے یہاں دیکھو بدو جو ہوتا ہے وہ ایک خجور کو فول آتا ہے ایک درخت لیتا ہے اور دوسرے جوڑتا ہے کہتا ہے یہ نر ہے یہ مادہ ہم دونوں کو جوڑا کھلا رہے ہیں ہاں؟ پھر یہ دونوں جستی کریں گے اس کے بعد پھل آئے گا اکلی چیز اللہ سن پر میں ارے بھائی یہ میاں بیوی جو ہوتے انسان میں جانوروں میں درختوں میں کھجور میں کیا ضرورت ہے تو عرب کلو کے کرتے تھے آپ نے منع کر دیا صحابہ بازا کہ کیوں اللہ کام ہوگی اللہ کا سن چھوڑ دو اس کو نہیں کرو آخر کار صحابہ اکرام میں چھوڑ دیا ام, سا, ام سال کھجور جیب ہوتی کمایا اور چھوٹا چھوٹا کیڑے پڑے ہوئے ٹیڑھا اور کیا کہتے ہیں داغ صحابہ صاحب کہا اللہ کا سن آپ نے روک دیا ان سال ہم نے چستی نہیں کرائی جوڑا نہیں کھلائے دونوں کا آپ نے روک دیا دیکھیں ساری فصل نہیں اللہ رسول نے فرمایا اے نہیں نہیں تم لوگ جیسے کرتے تھے کیا کرو کیوں ان تم عالم و بے اموری دنیا دنیاوی معاملات میں جو چاہو ایجاد کرو تم لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہو ہماری لائن جو دین کی ہے کھیتی باڑی کی نہیں کہ دسمبر میں بیج ڈالو گے تو اچھی فصل ہوگی اور جنوری میں ڈالو گے تو فصل خراب ہوگی یہاں گندم ہوگا یہاں دھان یہاں آم ہوگا یہاں امرود یہ میرا کام نہیں ہے ال تم عالم و دنیا کو دنیاوی معاملات میں تم لوگ ہم سے زیادہ عالم ہو دیکھا آپ نے یہ بدات نہیں تھی دنیاوی چیزوں میں بدات نہیں ہوگی یہ اللہ ہر العالمین کا نظام ہے کہ آخر تک کرتے ہیں معاملہ صرف دین کا ہے اب جواب اتنا سمجھ لیا کہ بدا کہتے ہیں دین کے نام پر اجر و ثواب میں ایسی چیز ایجاد کر کے شامل کر دیا جائے ثواب اللہ تعالی کو اس کے ذریعے راضی کیا جائے جس کا جس کی مثال نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو نہ صحابہ کرام سے ملتی ہو ٹھیک ہے نا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے بدا اب کچھ لوگوں نے جیسے کہتے عمر فاروق نے کیا کہا کیا بازمات کیا کہا کتنی اچھی بدات ہے نئے متل نئے متا نئے مت نئے متل یہ کتنی اچھی ہے اب دیکھو کہا دیکھو عمر فاروق کہتے ہیں کہ بداتے ہسنا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بداط ہسن بھائی یہ کل بدا تے نا اب سوال ایک عمر فاروق نے کس کو بداعت کہا راغور سے سنو با جماعت عمر فاروق رضی اللہ تاران ہو کے زمانے میں نبی لہساسان کے زمانے سے لے کر کے عمر فاروق کے زمانے تک عام طور پر تراویح کی نماز ہوتی تھی لوگ عشاء کے بعد یا کھانا وانا کھا کر کے جب فرصت پاتے آ کر کے مسجدوں میں دس دس آدمی بیس بیس آدمی جس کو جس جب موقع ملتا اور جس کو جس کی قرآت اچھی لگتی ایک نیا امام بنا کر کے اپنی کراط اس کے پیچھے پڑھ لیتے اسی لیے مسجد نبوی میں کبھی کبھار ماشاءاللہ اللہ دس دس بیس بیس پندرہ پندرہ جماعتیں ایک وقت میں ہوتی تھی کیوں نفلی نماز تھی آپ کو ان کی کراٹ پسند ہے ان کو ان کی کراٹ پسند ہے اپنا اس وقت کھڑے کر لیتے تھے ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تاران ہو پہرے داری کرتے ہوئے گھوم رہے تھے تو دیکھا وہاں مسجد کے اندر اتنی جماعت تو فاروق نے کہا یہ کیا اتنی الگ الگ جماعتیں بنا رکھی ہیں اگر ایک ہی جماعت کے ایک ہی امام کے پیچھے لوگ پڑھ تو اس سے اچھا نہیں ہے تو ان کے ساتھ جو لوگ گھوم رہے تھے کہ بہت اچھا ہے پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بلایا اور اس وقت تین امام مقرر کیا کتنے تین امام ایک ابیم نے کاب اور دوسرے کون تھے تمین داری اور تیسرے تھے مسجد قبا کے امام ان تینوں کو حکم دیا معتا امام مالک کی روایت اور تینوں کو آٹھ آٹھ رکعت پڑھانے کا با نماز حکم دیا بلکہ بعد روایتوں میں آیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو خوب اطمینان سے قرآن پڑھتا ہے وہ اتنی آیتیں پڑھے ایک رکعت میں بہتر ہے تاکہ چھوٹے بڑے سب کا خیال رکھے اور جو ذرا حدر پڑھتے جو تیزی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ اتنی ہیں اتنی آیتیں ایک رکعت میں پڑھے سب کچھوں کے نا قانون پاس کر دیا لوگوں کو سمجھا دیا اب ایک دوسرے دن عمر فاروق رضی اللہ ہو تالان ہو نکلے تو دیکھا ماشاءاللہ ایک ہی امام کے پیچھے پورے مسجد بھرک کے پورے مسجد کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ایک ہی امام کے ساتھ رکو سجدہ قرات کو روکو قیام کو سب کچھ عمر فاروق دیکھا نئے متول نئے متوہاد نئے یہ کتنی بہترین بدعات ہے اب سوال یہ ہے عمر فاروق نے کیا کیا جماعت تو تھی الگ الگ جو جماعتیں تھیں ایک جماعت کر دیا ٹھیک ہے نا کیا آیا اس کی ندیر اس کی مثال حدیثوں میں ملتی ہے کہ نہیں ملتی سوچو دراصا ملتی ہے کہ نہیں ملتی نمبر ایک آپ حضرات جانتے شی بخاری سے لے کر کے جو بھی حدیث کی کتاب آپ پڑھیں گے ہر ایک میں ملتا ہے کہ نبی علیہ سراف شام نے صحابہ کو با نماز تراوی رمضان میں پڑھائی ٹھیک ہے نا ایک دن پڑھائے دو دن پڑھائے تین دن پڑھائے پھر کبھی کبھار آپ پڑھاتے رہے بلکہ یہاں تک کہ حضرت ابود فاریر رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کے حدیث ایک دن نبی سورتی میں ایک دن نبی علیہ شام نے نماز تراوی پڑھائی اتنا مزہ آیا آپ نے بہرحال مکمل کر دی تھوڑی دیر میں جب آپ فارغ ہو گئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لفت تلنا بکیا تلئی لطن اتنا مزہ آ رہا تھا بلا وجہ آپ نے ختم کر دیا کاش کی پوری رات پڑھائے ہوتے تھے کتنا مزہ آ جاتا اللہ رسول نے کیا پر دیکھو جتنا ہم نے پڑھا لیا پڑھ لو پڑھا دیا پڑھ لو اور یاد رکھنا جس شخص نے ایمان کے ساتھ با جماعت نماز تراوی پڑھ لیا اور پھر جا کر کے سو بھی گیا تو پوری رات بھر اس کو نماز قیام کرنے کا سواب ملتا ہے اب دو چیز یاد رکھو ایک تو نبی رہے سراب شاہ نے با جماعت پڑھائی اور نمبر, نمبر دو با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت بھی آپ نے بیان کیا آئی بات سمجھ میں اب یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ جس چیز کو جا کر سونیہ کیا ہو عمر فاروق کو چاہتے ہیں اب سوال ہے کہ نبی علیہ الصراب صاحب نے پورے دن کیوں نہیں پڑھائے تو اس کا جواب حقیصوں کا در موجود ہے اللہ رسول نے فرمایا میں تم لوگ پڑھ لو اپنی اپنی میں اگر با جماعت نماز تراوی پڑھاتا رہا تو مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو با جماعت تراوی کی نماز بھی با جماعت تم پر ضروری قرار دے دی جائے تو تم مشقت میں ہو جاؤ گے اس لیے میرے پیچھے نہ پڑھو تم لوگ اپنا اپنا پڑھ لو صحابہ کرام اپنا اپنا امام بنا کر کے ایک وقت میں کئی کی جماعتیں مسجد میں ہو جاتی تھیں اب آپ حضرات بتائیں جب نبی علیہ سناک کے زمانے با جماعت نماز تراوی ہوئی اور آپ نے با جماعت نواز تراوی پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت بھی بیان کیا کہ اس نے تھوڑی دیر بھی امام کے ساتھ قیام کر لیا پھر جا کر کے گھر میں سو بھی جائے گا تو اس کو پوری رات بھر نماز پڑھنے کا سواب ملے گا نمبر دو نبی علیہ صلاح اسلام کے زمانے میں بھی صحابہ کرام با نماز پڑھتے تھے جیسے ابو رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ کی روایت ہے حضرت ابو اوب جمرکاب وغیرہ نے اپنے گھر والوں سات نبی وکتاس وغیرہ نے بہت ساری روایتیں ملتی ہیں جس میں لوگ اپنے گھروں میں بھی با جماعت نماز ترابی پڑھاتے رہے مسجدوں کے اندر بھی پڑھاتے رہے تو با جماعت نماز ترابی پڑھانے کا سلسلہ عمر فاروق نے نیا ایجاد نہیں کیا بلکہ ایک امام کے ساتھ پڑھنے کا نظام قائم کر دیا چونکہ اللہ کے نبی رحصاف شام کے پیچھے بھی صحابہ نے کئی راتیں با جماعت نماز ترابی پڑھی تھی آپ نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ خدشاتہ کہیں واجب نہ ہو جائے نبی رسرا شام کے دنیا سے جانے کے بعد یہ خطرہ ختم ہو گیا عمر فاروق نے با جماعت مقرر کر دیا اور آج تک وہ تراوی چلے ہی ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا یا بدعت ہسنا وہ لگوی اعتبار سے عمر فاروق نے کہا بدعت کے معنی آتے طریقہ عمر فاروق نے کہا کتنا اچھا طریقہ ہے الگ الگ دسیوں جماعت میں پڑھتے تھے اب ایک جماعت نے پڑھ دی. یہ طریقہ اچھا ہے کہ الگ الگ والا طریقہ اچھا تھا یعنی اس سے بہتر یہ طریقہ تھا اس لیے یہ کہہ دینا کہ کل کم مہدا تل وکل وہ کل فائن کل محدم بدا وہ کلو بداطم بلالہ کی باری آیات نہیں وہاں دو قسمیں ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیا کبھی بھی بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور بہت سارے لوگوں کے اقوال موجود ہیں انہوں نے کہا کل لو بداتی ہر بدات اور گمراہی ہوتی ہے گرچہ لوگ اس کو بدعات اس کو اچھا بھی کہیں دیکھو یہ سراہد کے ساتھ صحابہ کا نے وزاد کی کہ لوگ اس کو اپنے کتنی بداتے حسنا سمجھ لیں لیکن وہ بدات حسنا نہیں ہوگی ہر بداعت کیا ہوتی ہے گمراہی ہوتی ہے اب آج آپ غور کریں کہ ایک ہی بدات ایک گروہ کے اندر ہسنا ہے اور دوسرے کے ہاں کیا ہے وہ سی نہیں ہے ہمارے برے صغیر کیا پوری دنیا میں ایک ہی بدات ہے ایک کے یہاں بداطے ہسنا اور دوسرے کے بدات بداتے سیے یہ لوگوں نے اب کیوں? انہوں نے اس کو اچھا سمجھا بداتیں ہنسنا دے دیا اور انہوں نے کہا اس کے اندر اچھائی نہیں بداتے صحیح ہے کوئی معیار ہونا چاہیے تقسیم کا اس لیے آج ہمارے یہاں اصلاح کی راہ میں جو سب سے بڑی چیز رکاوٹ بنتی ہے اس منہج کو چھوڑ دینے کے بعد بداتوں کی تقسیم اسی لیے میں نے غور کیا تو جب تک یہ بداط سیاح اور بدت حسنہ کا چکر لوگ چلاتے رہے بر صغیر سے کوئی ایک بدعت بھی مٹائی نہیں جا سکی نہیں مٹا سکا کو تجدیدی کام میں سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے کیا یہی بداعت کی تقسیم اسی لیے وہ مرد مجاہد مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جب کھڑے ہوئے اور بدعات کا مقابلہ شروع کیا تو سب سے پہلے انہوں نے تردید کی حدیث کے روشنے میں اور یہی پہلا مرد مومن ہے ہمارے بر صکیب جس نے للکار کر کے کہا کوئی بداعت کبھی حسرانے کل لو بدات ہوں غلالت کل لو ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم نہ ملے جاتی ہے یہی سے اے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جب بدعات کی تردید شروع کی الحمد اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا کیا اسی لیے میں نے کہا یاد رکھو اس منہج صحابہ کا جو منہج تھا چھوڑ دینے کے بعد اتنے فرقے ہو گئے کہ اب کوئی عمل دنیا کے اندر بدعات موجود نہیں ایک بڑا طبقہ ہوگا او ہر بدات کا بدع... نام بداطے ہسنا چاہے حرام ہو یا حلال حقوق اللہ سے تعلق یا حقوق عبادت سے عبادت سے جہاں بھی جائیں گے دو قسموں کا چکر جو ہے اصلاح کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا اس لیے ہمیں نبی علیہ رکھاسام کے اس فرمان کہ وہ نقل محدا و کلو بداطی دولال وکلو دلالتی <النار> ہر دلالت کیا ہے تمراہ یعنی ہر بدا جہاں اللہ تعالیٰ من کے توفیق نے سے فرمائے اور ہر قسم کے غلط طریقے جو منہج میں داخل ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچائے اور ان کو دور کرنے کے توفیق نے سے فرمائے